الحمد اللہ وقفاۃ پہلا وقت کیا ہے آپ کے آ چکے ہیں ابتدائی وقت کیا کیا ہے اس میں کیا اختلاف ہے یہاں سے اثر کے آخری اور انتہائی وقت کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں ایک اختلاف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اثر کا آخری وقت کیا ہے یعنی کیا نسل کے بعد بھی رہتا ہے یا نسل پر جا کر مکمل ہوتا ہے یہ اختلاف تو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکا ٹھیک ہے جس میں کون سارے حضرات ہیں یعنی جمہور کا مسئلہ یہ تھا کہ بسل کے بعد بھی وقت باقی رہتا ہے بسل عمل پر بسل پر اثر کا وقت ختم نہیں ہو جاتا اب یہاں سے ان حضرات کے درمیان اختلاف ذکر کر رہے ہیں جن حضرات کے نزدیک بسل کے بعد بھی اثر کا وقت باقی رہتا ہے کون سے اختلاف ذکر کر رہے ہیں ان حضرات کا کہ جن کے نزدیک بسل کے بعد بھی اثر کا وقت رہتے ہیں تو اب ان میں دوبارہ آپس میں پھر اختلاف ہے کہ مصر ثانی کے بعد بلاخر اثر کا وقت کہاں تک ہے تو جس میں یعنی امام ام ابونی پر رحمت امام اظم اب نفر رحمۃ اللہ علیہ مام محمد امام اب یوسفات امام ضب الرحم اللہ اور امام مالک اور امام شافعی ایک روایت کے مطابق مام شافی امام مالک ایک روایت کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کی اثر کا جو وقت ہے وہ غروب شمس تک ہے کب تک ہے غروب شمس تک ہے اس وقت تک اثر پڑی جا سکتی ہے جب کہ امام احمد بن حمبل امام احمد بن حمل رحم اللہ صحاب بن کے ساتھ ایک قول کے مطابق امام مالک اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ اور امام کا حافی رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر خود جو امام صاحب کے اثر کا جو وقت ہے وہ اسفرار یعنی ہو جاتا ہے سورج کی ٹکیا بدل جاتی ہے یعنی جب سورج کیا ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے اسفرار شمس تک تو اثر کا وقت باقی رہتا ہے اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے خلاصہ یہ یعنی احناف وہ دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اثر کا اختتامی وقت غروبی شمس ہے جبکہ نام احمد اور ایک کے مطابق مام و مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اثر کا وقت کب تک ہے شمس اب پہلے اثرات کی دلیل یعنی احناف کی اپنے مائک کا خیال رکھے اور پھر فرمایا اور کیا مطلب ہے جس میں من ادرکہ راطن کا تذکرہ ہے, ہے تو اس میں کئی ساری توجیحات کی گئی ہیں اس نے یہ کہا گیا جس آدمی نے غروب کے ساتھ ایک رقط پڑھ اگر جماعت کے ساتھ ایک رقت بھی مل گئی تو گویا اس نے کیا ہے اس کو پوری کی پوری جماعت مل گئی ایک رکت مل گئی ادلا کارک کاتن کا صرف مطلب جی میں یہ کہہ رہے قبل اللہ پربا شمس کی قید کو ذرا چھوڑ اور ایک تو یہ بھی ہے کہ جس شخص کو ایک رقت کا یعنی ایک رکت کا رکو مل گیا من ادا کرا کا تک منا اس سے مراد کیا کو رکو ہو تو جس آدمی کو کسی رکت کا رکو مل گیا کیا مل گیا رکو مل گیا تو اس کو وہ وہی رکت مل گئی یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مختلف آ کر امام کے ساتھ رکو میں شریک ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو وہی رکت مل گئی تیسری اور آخری کو جو کہ سب سے صحیح ہے وہ یہ کہ یہ جو ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رک تو یہ کس کے لیے ہے یہ معذورین لوگوں کے لیے ہے کس کے لیے معذور جو لوگ معذور ہیں یعنی کسی بنیاد پر اس سے پہلے وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے غیر مکلف جو معذورین ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ اسلام اس نے اسلام ہی ابھی قبول کیا غروب شمس ہے کچھ لمحات پہلے کسی نے کیا کیا, کیا ہے اسلام قبول کیا اس سے پہلے وہ کافل تھا ہی غیر مطلب. یعنی تو وہ تو مکلب یا اسی طریقے سے لیکن وہ پاک ہوئی تو غروب شخص سے کچھ لمحات پہلے اتنا مقصد اس کے پاس کافی تھا کہ وہ اگر وضو کر لیتی یا وہ اسلام قبول کرنے والا نو مسلم ہے یا نو مسلم है وہ اگر وزو کر لینے کے بعد سہارت حاصل کر لینے کے بعد کیا کرتی ایک رکت کا وقت ان کے پاس بچتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نماز ان کے ذمے میں لازم ہو جاتی ہے یہ مسئلہ ہے ہے یہ مسئلہ اگر کل خاتون کسی وقت پاک ہوتی ہے یا کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے پاس اسلام قبول کرنے کے بعد یا عورت کے پاک ہونے کے بعد اتنا وقت اس کے پاس بچتا ہے کہ اگر وہ پاکی حاصل کرنے کے بعد تقبیر تحریمہ باندھے گی ایک رکت کیا اس کے پاس اگر وقت ہو اتنا وقت اس کے پاس فیصلہ ہو تو وہ نماز اس کے ذمے میں لازم ہو جاتی ہے وہ پڑھ تو نہیں کرتی پڑھ تو نہیں کرتی کہ وہ نماز تو پوری پڑھنی ہے باقی تو پھر وقت کے بعد ہو جائے گی لیکن اگر ایک رقط کا موقع بھی ہو عروبی ام سے پہلے پہلے یا بقیہ نمازوں کے اوقات میں تو وہ نماز اس کے ذمے میں لازم ہو جاتی ہے اس پر اس کی قزا فرض ہے لازم ہو جاتی ہے تو اب آ جائیں کس طرح یہ ایک دوسرے طبیعت کا مسئلہ آپ نے سن لیا اب اس اطلاع کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پہلے پہلے پہلے, غروب کی سے پہلے, پہلے کیا کریں ایک رکت پالی تو اس نے گویا کہ اثر کو پا لیا تو اب اس سے پتا ہی چلتا ہے ان روایات سے کہ غروب شمس تک اثر کا وقت رہتا ہے اگر غروب شمس تک اثر کا وقت نہ رہتا تو یہ جو غیر مقلفین یا معذورین ہیں ان کے حق میں وہ نماز اس وقت لازم نہ ہوتی بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ مغرب کے یعنی غروب شمس تک وقت ہے اس پرارے شمس کے بعد بھی وقت گویا کہ رہتا ہے تبھی تو ان معذورین کو مقلف بنا دیا گیا اس کا اس نماز کے جس میں وہ ایک رقط کو پا سکتے ہو لہٰذا معلوم پوری نماز کو پانے والا ہے کہ اس پر وہ نماز گویا لازم ہوگی نماز لازم تبھی ہوئی ہے کہ وقت تھا اگر وقت ہی نہ وقت پر نماز ہی لازم نہ ہوتی اس کہ وقت کے بعد تو پھر نماز لازم نہیں ہوتی ہیں ایک اللہ تعن کی ہے اور دوسری عزر یہاں پر قوم سے مراد کون ہے محمد امام یوسف امام ضفر اور شاہام مالک ہوئی غیر اننا قومن ذهبوا الى ان اخر, اخر وقتها کہ اس کا اخری وقت یہ اثر کا ال غروب الشمس غروب شمس تک ہے کہاں تک ہے غروب الشمس تک ہے وقت جو قیدادے کا اور اس پہ انہوں نے استدلال کیا سے فما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا واز بن جريج قال حدثنا شعبہ ثنا سيد الناب صالحنا نبی نبی النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى اپ الله عليه وسلم سنا کہتے قال من ادرك ركعت من صلاه الصبح جس میں ایک رقب کا نماز سے اثر کو پالیا یہی حدیث ابن رواحه عن ماطان قال حدثنا سعيد اخبرنا ماعمر بن ذريع عن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال حدثنا يوسف بن قراط قال حدثنا البراءه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بيشروق معمر قال حدثنا مالك وانا اسنان زيد بن اسلام حدثني ابن سالم هو وهشام وهوشام بن سعيد عن عاقب بن رحمان ابھی رکھ اللہ جس نے ایک رکت سوبھے شو کی نماز ادرک جس نے ایک رکت پالی گرو سے پہلے پہلے امی جو روایت ہے وہی طرح کی وہ منقول ہے جیسے کا من اب جو یہ روایتیں گزرگی دار کا طریقہ کیا ہے دیکھیں آلو یہ حضاب کہتے ہیں پلم من ادر کمل آسر مادہ کرنا فیاض آثار مدر کن کہ جس نے اثر کی ایک رقت پالی من ادرک من مادہ کرنا جیسے کہ ہم نے کن لہا تو گویا تو اثر کو پانے والا ہو گیا جس نے اثر سے ایک رکت پالی تو گویا اثر کو پانے والا ہو گیا تو سبق ان آخر وقتها غروب شمس تو معلوم ہوا کہ اس اثر کا آخری وقت جو, جو جا جا ہے وہ کیا ہے غروب شمس ایسے ہی کہا ہے محمد اچھا اب اس کے بالمقابل کون ہیں احمد بن حمبل ایک روایت کے مطابق ہیں حضرات کا مسئلہ کیا ہے کہ اس فرار شمس تک وقت رہتا ہے اس فرارک یعنی سورج کے تبدیل ہونے سے پہلے پہلے تک کا وقت رہتا ہے جیسے ہی اس فرار شمس یعنی سورج کی بدل جاتی ہے متغیر ہو جاتی ہے درد پڑ جاتی ہے تو اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے حضرات इन نالات ان کے لیے ان کے جو ہیں ان کی پہلی دریل ان حضرات کی جو پہلی ہے بھلا کرے احادیت اجمائین سے منقور ہو کر برے باتیں آئی ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے ایک فرو شمس کے وقت ایک آ, زوال کے وقت یعنی عین الزوال ہے زوال نہ کہ بلکہ نصف الحار کا وقت یہ جب سورج کیا ہوتا ہے بالکل جو اپنے درمیانی مصاحب پر ہوتا ہے زوال پہ پہلے پہلے, پہلے. زوال کا پھر زوال ہو جائے نا پھر تو وہ نہیں کہتا وقت اچھا ذہیرہ جس کو بولتے ہیں اور تیسرے نمبر پر غروب شمس کے وقت اور بعض میں صرف دو وقتوں کے ہیں غروب وقت میں آپ کی آئے ہیں تین اوقات میں نماز پڑھنا کیا ہے ناجائز ہے ایک سرو طلوع ہونے کا وقت ایک کیا ہے قیام مظہرہ دوپہر کا وقت اور تیسرے نمبر پر کیا ہے غروب شمس کا وقت تو یہ آپ بات اس طور پر استقبال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے ان تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اکثر کا وقت کیا ہے اس سے پہلے کا یہ ختم ہو جاتا ہے باقی رہتا ہے عروبی شخص تک تو پھر آپ صلی اللہ نہ فرماتے نو سندوں کے ساتھ یہ روایات نقل کی گئی ہیں اور ان میں نظرات کا کیا ہے اس کے بعد مقابلے کی طرف سے بس میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا ایک حدیث کا ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد باقی اسی پر ہم لے کر من من جو, جو اثر کیا ہو جائے بدل جائے ہیں شمس کے وقت کی سے نماز جو ر کی سے, سے کیا ہی یہ روایت ہے یہ عن راہنا and atul wa'shan yand aur bhi have unish panhare ke hame mana kiya gaya nun ha hame mana kiya قال padne thi and atul wa'shan suru sham ke waqt and aur bhi have unish panha the abhi qala hadathna yezid bin slayn سورج کا سنگھ براتے ہیں سورج کا تلو ہونا ہے بس سورج کا سنگھ یعنی کہ اس کا ایک حصہ جیسے ہی سورج کا ایک का آگے آپ پڑھیں گے حاجی کا لورج کا ایک کنارا کیا ہو جائے جب تلو ہو جائے اور اسی طریقے سے جب اس کا ایک کنارا کیا ہو جائے چھپ جائے گروقات میں قال عن عن, عن رسول نواز پڑھے آپ نے ہدا کے اندر بھی اس کی وضاحت پڑی ہوگی ہم اس میں اپنے مردوں پر نماز جنازہ پڑھیں اس سے سب کیا ہے نا جائز ہے پڑھا ہے کہ نہیں ہم اس میں کیا کریں اپنے مردوں پر جنازہ پڑے جبکہ قبر میں اتارنا تدفین بنا نہیں کسی کے نزدیکن جب سورج شروع ہو جائے باہر چمکتے, ہو ہو چمک ہو چمکتے ہوئے جب سورج کیا بہت زیادہ شہائیں ہوتی ہیں سورج کے شروع ہوتے وقت میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا حق کا یہاں تک یا سورج کیا ہو جائے تو سے بلند ہو جائے اس وقت باہر کا مانا شروع ہونے والے کے بھی ہوتے ہیں یہاں پر چمک دینا یعنی چمکنا اچھا نمبر دو وحینہ اس وقت کے جب سورج کیا ہو یعنی دوپہر کا وقت ہو جائے اس وقت ابھی آپ نے نماز پڑھنے دوپہر وہ کہتے وہ کیا ہو جائے مائل ہو جائے ایک جانے یعنی زائل ہو جائے سورج زوال بات کر کے نماز پڑھنا ظاہر ہو جائے گا نمبر تین تزمس سیفم مانا تمیر مائل ہونا جب مائل ہو جائے غروب غروب جائز نماز پڑھنا جائز کیا لا الشمس, ولا فإذا بدأ حاجب الشمس حتى لاتا غروبہ جی آپ نے فرمایا لا رہو کوشش نہ کرو لا رہو كوشش كرنا تھا ہر رہنا فسد كرنا كوشش كرنا ارادہ كرنا لاتا ہر رہو كے سلا ترواشم سے تم نماز کو ضروری شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت تم نماز کی کوشش پڑھنے کی یعنی نہ کرو کرولا بدا حاجم جب سورج کا کنارہ یہاں حاجب کہ جب سورج کا لفظ آ رہا ہے کنارہ ظاہر ہو جائے تو اکثر آ رہا تم نماز کو کیا کر دو موخر کر دو حق تب روزہ یہاں تک ظاہر ہو جائے یعنی تروی شمس کے وقت ہے طروی شمس کے وقت نماز پڑھ نہ یہاں تک وہ سورج کیا ہو جائے بالکل واضح ہو جائے جب سورج کیا ہو جائے سورج کا ایک کنارہ کیا ہو جائے غائب ہو جائے فخر کا نماز کو مخر کر دیا کرو حتا تریبا یہاں تک کہ کیا ہو جائے غائب ہو جائے یہاں تک کہ سورج بالکل غائب ہو جائے پھر اس کے بعد نماز پڑھنے سے نہیں اچھا محمد عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن ميرنا النيشامي بن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هي الله بن عمر فبه قال حدثنا يونس قال عن الله انه مالك حدثنا عن ابن الله تعالى عنهما ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احروا حدكم فيصلي عند الشمسي ولا عند غروبها تم میں سے کوئی ارادہ نہ کرے نماز کا یہاں تک کہ وہ کیا کرے نماز پڑھنے لگ جائے غروب کے وقت ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد روایت آ رہی ہے اس میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ ایک برم کو دور کر رہی حضرت کی روایت تو آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے کون سی کہ وقت رہتا ہے اور جو آگے آ رہی ہے یہ فرمایا گویا اثر کی نماز شمس کے بعد یعنی غروب شمس کے وقت بالکل جائے ہی نہیں ہے طلوع شمس کے وقت یعنی طلوع شمس کے وقت ہے، ہی نہیں ہے. ان ان سے کرتے امی جہان عائشہ اس لیے کہ آپ نے جو منع فرمایا ہے وہ تحرت سے منع فرمایا کہ تم کوشش نہ کرو یعنی یہ نہ کرو کہ اپنے اختیار سے خود نماز کو اتنا مؤخر کر دو یہاں تک کہ کیا ہو جائے گروہ بھی شمس ہو جائے جائے نے اتنا منع فرمایا ہے اس سے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا بالکل جواب ہی ختم ہو جائے الفاظ سمجھ میں آئے کہ نہیں آ رہے آپ نے یہ منع فرمایا کہ تم کوشش نہ کیا کرو نماز کو یہاں تک یعنی نماز کو خود کوشش کر کے اتنا مؤخر کر کے نہ کرو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں, نہیں ہے کہ بھائی اس وقت سے نماز ہوگی نہیں یہ وضاحت کہیں نہیں ہے قال حدثنا محمد بن قال حدثنا بن قال حدثنا ابن محمد واحم نے کیا کہہ دیا نماز جاری ہی نہیں ہے لیکن باقی رہی بات کیوں باہم ہوا اس کی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کہ آپ نے جو نہیں فرمائی ہے وہ تو اس سے منع فرمایا کہ تحر یہ ارادہ کیا جائے کوشش کی جائے شم سے کہ طلوع شمس کی غروب شمس کی تو اس کا انتظار کیا جائے اور اس وقت جا کر کیا کی جائے نماز پڑھی جائے اس سے منع فرمایا ہے باقی یہ رہی بات جو آج رات میں جواب کی تو جواب بہرحال کیا رہے گا باقی رہے گا دو روایتیں مزید ان کو دیکھیں اس کے بعد پھر باقی نیزر باتیں انشاءاللہ پھر کہیں اب یہ حدثنا بحر بن مسند قال حدثنا عبد الله بن قال قرئ ماء بن صالح قال حدثني يحيى فضل رحمه الله ابي حبيب بن عبد والحسن بما مطلبي رضي الله تعالى قال حدثني عمرو بن وص قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلعت الشمس فانها تطلع بين قرني شيطانين کہ سورج جب سلو ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینوں کے درمیان سلو ہوتا ہے وہی سا سناط الخار وہ نماز وہ کپار کی عبادت کا وقت ہے فجائد صلاح تک نماز کو چھوڑ دے اس وقت حتی تر یہاں تک سورج شروع ہو جائے اب آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے چھٹا میں آپ بہت سفر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ سورج کہاں شروع ہوتا ہے شیطان کے دو سینوں کے درمیان کیوں کیوں منع کیا ان تین اوقات نماز پڑھنے سے اس لیے اس وقت جو ہے کہ شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے اور اس وقت کیا سورج کے پجاری پوچھ کرنے والے اس وقت عبادت کرتے ہیں اچھا تو نماز کو کیا کر دو چھوڑ دو تر تفیع آیان تک کہ سورج بلند ہو جائے بھیا تھا اور اس کی شہا کیا ہو جائے چلی جائے محضورت پھر نماز کی حاضری کا وقت ہے کیا مطلب کہ اب نماز کا وقت اس کے بعد سے شروع ہو جائے گا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مشہورت دونوں کا معنی یہی ہے ثم مسلح تم محدود پھر نماز کی حاضری کا وقت ہے کیا مطلب پھر نماز کا وقت ہے اب آپ پڑھ سکتے ہو کب تک الى بن نہ کہاں تک نسب نہ جہاننا پھر نسف نہار کا وقت پھر نماز جائز ناجائز ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ وہ نسب نہار کا وقت سورج کا جب سورج تک برابر آ ہے پھر کیوں ہے وہ وقت ہوتا ہے جس ابواب جہنم, جس میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بڑکا دیا جاتا ہے وقت بھی نماز کو تر کر دیا کرتا یل او یہاں تک کہ سایہ ڈھل جائے یعنی سورج ایک طرف کیا ہو جائے ظاہل ہو جائے پھر جا کر کیا کر نماز پڑھا کر تیسرا وقت مسرا تو مشہور تم پھر جب سوری ہو جائے تو پھر نماز کی حاضری کا وقت ہے جو پڑھنا چاہو پڑھ لو تب تک نہ کرنے غروب شمس ہو جائے تو پھر نماز کا رک جاؤ اس لیے کہ پھر سورج ہوتا ہے، کہاں پر شتاوں کے, کے درمیان وہی سراد الغار کو پھر کیا ہے نماز؟ آ, کفار کی نماز کا وقت ہے آخری جو حدثنا ربي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا واهب قال حدثنا شوابه عن عن كما من حرب قال سمعت المحلل فالمحلل ابن ابي صفر يحدث عن الله تعالى عنه قال قال رسول الله بها فإنها تطلع بين قرنيه الشيطان فتم ان دوقات النماز ما قرا करो الشيء کہ صبح او علا کرنے شیطان جس کے سنگوں پتا تو یہ تمام کی تمام حادث سے پتا صلاح تین اوقات میں نماز پڑھنا ناجائز ہے تو, بلا اور دیگر کا سر سے ہی تو کہا کہتے ہیں جب آپ نے غروب شمس کا نماز پڑھنے کا منع فرما لیا تو سب ثابت ہوا کہ انہ دیں گے یہ نماز کا وقت نہیں ہے اور یہ وقت جب داخل ہو جاتی ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے بس آپ اس پر کیا ترجیح کی ہے احناب نے وہ کیا ہے اور اس کے بعد نظر کیا ہے ان شاء اللہ عظیم اگلے درج میں اللہ تعالیٰ حامی ونا سے کسی نے